محمد ابن عبد ما اللہ ماں باق امرہ و فرجہ اللہ صلا و سلام علیک سی یا مکی یا مدنی یا رحمت العالمین یا شفیع المزنبین یا خاتم نبی یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ الحمد اللہ, اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں صحت اور تندرستی اور آفیت کے ساتھ اس مبارک نشست میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی جس کا مقصد سینوں کو روشن و منور کرنا ہے قرآن و احادیث طیبہ اور صالحین کے ذکر سے قلب کو منور کرنا ہے آج جو عنوان زیر گفتگو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے آج اس پاک ہستی کا ذکر خیر ہے جن کا ہر ہر فیل مینارہ نور ہے دنیا بھر میں جتنے مزارات ہیں ان مزارات پر مسلمان حاضری دیتے ہیں مگر ہر کوئی جانتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان جہاں حاضری دینے کے لیے تڑپتے ہیں وہ سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ہے اور بلا مبالغہ سال میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے صحابہ میں یہ شرف حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے کہ جب بھی زائرین مدینہ میں سے کوئی سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو اس کی حاضری مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صدیق اکبر کو سلام پیش نہ کرے اور حضرت عمر فاروق کو سلام پیش نہ کرے تو یہ دو شخصیت ایسی ہیں کہ صالحین میں حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شان تو ورا الورا ہے حضور کے بعد اگر کسی کے مزار پر انوار پر سلام پیش کیا جاتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ حضرت صدیق کے اکبر اور حضرت عمر کے مزار اقدس پر سلام پیش کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مکئی مکرمہ و مدینہ منورہ کی باد نصیب فرمائے تو آج ان کا ذکر ہے کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں سلایا ہے جن کا ہر ہر عمل ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے جن کی مبارک زندگی کا ہر گوشہ ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے آپ کی سیرت پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی آپ کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی جائے تو دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نور کی چھما چھم برسات برس رہی ہے نا امیدی میں امید کی کرن پیدا ہو رہی ہے لا تقنت میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ایسا لگتا ہے کہ معاشرے کے ناصور چھٹ جائیں گے اور یہ ظلمتیں انشاءاللہ اللہ دور ہو جائیں گے ہم آگے تو بڑھیں کوشش تو کریں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آج جو عنوان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے وہ پہلو وہ کون سے پہلو تھے وہ کون سے آپ کے زندگی کے گوشے ہیں جس کی وجہ سے دشمنان اسلام آپ سے کانپتے تھے کیا وجوہات تھیں کیا آپ نے مدینہ منورہ میں کوئی ایسا شاہی محل بنایا تھا کہ دنیا میں اس محل کی نظیر نہ تھی یا آپ کا تخت و تاج بہت زیادہ قیمتی تھا یا آپ کا لباس سب سے زیادہ مہنگا تھا یا آپ کے پاس خدام اور غلاموں کی اور نوکروں کی بہت بڑی فوج تھی یا آپ کے پاس بہت بڑا وزیر آزم ہاؤس تھا یا بہت بڑا ایوان صدر تھا وہ کیا طاقت تھی کہ حضرت عمر کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا تو دور کی بات حضرت عمر کا نام جب آتا تو لوگ حیران تھے کہ بڑے بڑے طاقتور بادشاہوں کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا اور ان پر خوف کی کیفیت تاری ہوتی اور زبان ان کا ساتھ نہ دیتی اور وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جب روم کا سفیر آیا اور مدینہ شریف میں آ کر کہنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے تو مدینے کے لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا امیر المومنین ہوتا ہے کہا امیر المومنین سے کیا مراد ہے تو کہا کہ جو مومنوں کے اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں تو ہمارا جو سربراہ ہے وہ اپنے آپ کو مومنین کا خادم سمجھتا ہے اور وہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور ہمارے امیر محلوں میں نہیں رہتے وہ ایک عام مزدور کے مکان جیسے مکان میں رہتے ہیں عام مزدور جیسا لباس پہنتے ہیں عام مزدور جیسی خوراک ہوتی ہے کہا اس وقت وہ کہاں ملیں گے کا پتہ نہیں ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے اب نہ جانے کہاں ہوں گے وہ حیرت سے وہ تکنے لگا کہنے لگا یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے نام سے کیسر و کس رات ہیں کہ جن کے آنے جانے کے متعلق لوگوں کو علم ہی نہیں اور ہمارے بادشاہوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ اپنے محل سے باہر آتے ہیں تو کئی دنوں تک راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں تو بہت بڑا لشکر لے کر نکلتے ہیں پھر بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت نہیں ہوتی لیکن یہ کیسے امیر ہیں کہ نہ بڑا لشکر نہ راستے بند کیے گئے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہے کب بتاؤ تو صحیح کہ مجھے یہ امیر تمہارے کہاں ملیں گے کہا آپ مسجد نبوی شریف چلے جائیں وہ مسجد نبوی شریف پہنچا باہر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیا امیر علم حضرت عمر سے ملاقات ہو سکتی ہے لوگوں نے کہا کہ ابھی تو مسجد میں تھے مسجد سے باہر تشریف لے گئے ہیں وہ باہر ڈھونڈنے لگا تو دیکھا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دھوپ میں سو رہے تھے نیچے بستر بھی نہیں تھا ریت پر اور کنکروں پر سو رہے تھے اور بڑے مزے کی سکون بھری آرام کی نیند آپ سو رہے تھے پہلے مدینہ میں سے ایک مسلمان نے اس سفیر کو کہا کہ یہ ہمارے امیر ہیں جو آرام کر رہے ہیں وہ سفیر دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اے عمر تم کیسے بادشاہ ہو کہ تمہیں پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے تمہیں مٹی پر بھی نیند آ جاتی ہے تمہیں دھوپ میں بھی سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ تم نے اپنی عوام کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تمہارا زمیر مطمئن ہے اور ہمارے بادشاہوں کو تو محل میں بھی آلی شاک بستروں پر بھی نیند نہیں آتی وہ اس پر بھی سکون سے محروم ہے وہ خیر زدہ ہو گیا کہ یہ ہے عمر سادہ لباس جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا اور اس پر پیون لگا ہوا اتنا موٹا لباس اتنی سادگی اور جلال کا یہ عالم کہ ایک میل لگیں دو میل لگیں سینکڑوں میل دور سے آپ کے روب و ددبے کی وجہ سے دشمنان اسلام کانپ رکھے آئیے ہم ان کی سیرت جنہیں اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا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 آپ ان خوبیوں کے مالک تھے کہ جن خوبیوں کی آج مسلم حکمرانوں کو ضرورت ہے جن خوبیوں کی آج ہمیں ضرورت ہے جن خوبیوں کی تربیت ہمیں آج ہماری نئی نسل کو دینے کی ضرورت ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نئی نسل کو کھلاڑیوں اور اداکاروں محبت نہ پلائی جائے بلکہ ان کو مجاہد اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا کردار پلایا جائے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو اسلام کے عظیم جتنے ہیرو ہیں ان کی محبت اور ایسی محبت انہیں پلا دی جائے کہ وہ انہیں اپنا آئیڈیل سمجھے آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے دعا کی اور اللہ تعالی سے یہ عرض کی کہ اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت دے یعنی جن کے اسلام کے لیے حضور نے خود دعا کی زمانۂ جاہلیت میں اسلام کے آپ دشمن تھے جب حضور نے دعا کی تو آپ کی حالت بدل گئی اور دعا بھی کیسی ہے اگر دعا یوں ہوتی کہ اے اللہ عمر کو اسلام سے عزت دے تو بات سمجھنا زیادہ آسان ہوتا لیکن یہاں دعا حضور نے اس طرح کی اللہ عزل اسلام ربن الخطاب اے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے حضور کی دعا تو قبول ہی قبول ہے سرکار کی دعا قبول ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے اور پھر آپ کی شخصیت اس عظیم مقام پر فائز ہے کہ آج بھی جب خطیب خطبہ دیتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وہ اعلیٰ عادل الاصحب مزین المبری والمحراب الموافیر کتاب سعیدنا و مولان الامام امیر المنین و امام المجاہدین ان پر سلام ہو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے جو ممبر اور محراب کی زینت تھے جن کی رائے وہی اور کتاب کے مطابق تھی اور جو مسلمانوں کے امیر اور عظیم مجاہدوں کے امام ہیں آپ کی زبان اقدس پر بعض اوقات کوئی کلام جاری ہوتا تو جو آپ کی زبان سے جملہ نکلا ہوتا وہ قرآن کے نزول کے مطابق ہوتا یعنی قرآن تو لوہیں محفوظ میں لکھا ہوا تھا اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے جو قدیم ازلی ہے ابدی ہے تو آپ کی زبان پر وہ جملہ جاری ہوا کہ جو قرآن اترنے والا تھا اس کے مطابق تھا جیسے کسی نے آپ سے کہا اور اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر توہمت لگائی گئی ہے تو آپ نے کہا سبحان اکہادہ بہتان نازین اے اللہ تجھے پاکی ہے یہ بڑا بہتان ہے تو سور نور آیت نمبر سولہ میں یہی آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں جب تم نے یہ الزام سنا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم کہتے صبح نہ کہا بہتانا اسی طرح ایک موقع پر آپ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین ساری برکتیں اللہ ہی کے پاس ہیں کہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے اسور مومنون کی آیت نمبر چودہ جو نازل ہوئی آپ کا کلام اس کے مطابق تھا اسی طرح ایک شخص نے آپ سے کہا ایک یہودی نے یہ بات کہی کہ تم پر وہی تمہارے نبی پر وہی جبریل لے کر آتے ہیں اگر میکائل لے کر آتے تو ہم ایمان لے آتے کیونکہ جبریل سے تو ہمیں دشمنی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن نے فرمایا من کانا عدو و ملائی کتی و رسولی و جبریل و می کالا فعین اللہ عدو کا آپ نے فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے فرشتوں کا دشمن ہے اس کے رسولوں کا دشمن ہے جبریل اور می کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے آپ نے اشاد فرمایا قرآن کا نزول ہوا سور بقرہ کی آیت نمبر 97 یہی آیت کریمہ ہے آپ کے فضائل میں کئی احادیث ہیں ان میں سے چند یہ ہیں لوکان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر بن خطاب نبی ہوتے انی اندرو الى شیاطین الجن جن قد فروم من عمر بے شک میں دیکھتا ہوں جنات اور انسانوں کے شیاطین کو یعنی جو شیاطین انسانوں میں سے ہیں اور جو شیاطین جنات میں سے ہیں میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ عمر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں ان اللہ جاحق علیہ لسانی عمر وقلبی بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو رکھ دیا حق کو جاری فرما دیا من اب عمر فقد اب جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا وہ من عمر فقد احبانی اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ابن ماجہ شریف میں ہے اللہ سب سے پہلے جس شخص سے مسافہ فرمائے گا اور اس پر سلام بھیجے گا اور ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں بھیجے گا وہ عمر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو ہاتھ سے مراد جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں وہ مراد نہیں بلکہ معدسین نے فرمایا کہ اس حدیث میں خصوصی کرم کا ذکر ہے ابن ماجہ شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا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 یا رسول اللہ حضرت عمر کو میرا سلام پہنچا کر فرما دیجئے کہ ان کا جلال و غذب پسندیدہ ہے اور ان کی مرضی کے مطابق حکم ہوتا ہے تمام آسمانی مخلوق یعنی فرشتے عمر کی تعظیم و عزت کرتے ہیں جب عرفے کا مقام ہوتا ہے تو میدان عرفات میں جب حاجی جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کے سامنے مباحت فرماتا ہے مگر فرمایا عمر پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ مباحات فرماتا ہے یعنی حضرت عمر کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے حق میرے بعد ہمیشہ عمر کے ساتھ ہوگا چاہے وہ کہیں بھی ہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب سے اسلام لائے ہیں تب سے ہی شیطان ان سے سامنا ہوتے ہی الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے جبریل نے مجھ سے کہا عمر کی موت پر اسلام روئے گا حقیقت یہی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی جو ترقی ہے اور جتنی سلطنتیں ہیں وہ سب حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں جو فتوحات ہوئی اسی کا صدقہ ہے اور عدیث میں فرمایا فرشتے عمر کی زبان پر گفتگو کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس روئے زمین پر عمر سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا علم اگر ترازو کے ایک پلرے میں اور باقی دنیا کے تمام لوگوں کا علم دوسرے پلرے میں ڈال کر وزن کیا جائے تو حضرت عمر کا پلر ہی بھاری رہے گا اس لیے کہ علم کے ٹوٹل دس حصے ہیں اللہ نے نو حصے علم کے عمر کو عطا فرمائے حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں جب کبھی صالحین کا ذکر کرو تو حضرت عمر کا ذکر بھی ضرور کرو اس لیے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن اور اسلامی احکام کو جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت یہ مسلمانوں کے لیے سب سے سنہری دور حکومت ہے آپ جب خلیفہ بنے تو اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت زیادہ مال غنیمت آیا لیکن اس کے باوجود آپ نے دنیا کو پسند نہ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے پاس دنیا نہ آئی اور نہ انہوں نے دنیا کی خواہش کی مگر حضرت عمر کے پاس دنیا بہت آئی لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا بلکہ ٹھکرا دیا مثلا ایک شہر ہے مدائن عراق ایران مصر شام کئی ممالک فتح ہوئے تو آپ سوچیں ہیں کہ کتنی دولت اور کتنا مال غنیمت مسلمانوں کا حاصل ہوا صرف ایک شہر کی بات ہے شہر مدائن یہاں سے جو مال غنیمت مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوا وہ نوے کروڑ درہم تھے نوے کروڑ درہم اور کسرا کا جو قالین تھا صرف ایک قالین کی بات ہے وہ کتنا قیمتی تھا کیونکہ اس زمانے کی جو بادشاہ تھے وہ سونے اور چاندی سے اپنے محلات کو بھر کے رکھتے تھے تو کسرا کا صرف قالین کا ایک ٹکڑا جس کی لمبائی ایک بالش تھی وہ بیس ہزار درہم کا تھا اور وہ قالین بہت بڑا تھا تو آپ سوچیں صرف ایک بالش جو ہے بیس ہزار درہم کا ہے تو پورا قالین کتنا بڑا ہوگا اتنا مال غنیمت آیا کہ تقسیم کر کر کے تھک گئے لینے والے ختم ہو گئے مال بج گیا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی نے تحریر کیا یا امیر المومنین سب کو دینے کے بعد بھی مال باقی ہے کیا کروں آپ کی خدمت میں بھیج دوں تو آپ نے فرمایا کل مال مسلمانوں کا ہے اس مال میں عمر اور اس کی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے آپ ایک بہت قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے اپنی حاجت کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ میری مدد کریں تو آپ نے دس دیر اپنی جیب سے نکالے آپ نے فرمایا جو بیت المال ہے جو سرکاری خزانہ ہے وہ میرا نہیں ہے وہ مسلمانوں کا ہے رشتہ داری کی بنیاد پر میں اپنے جیب سے آپ کی خدمت کر سکتا ہوں تو میرے پاس صرف دس دنوں میں تو وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے سخت باتیں کہیں تو آپ نے فرمایا آپ کی ناراضگی کی وجہ سے میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا جب خلیفہ بن گئے تو کافی عرصے تک آپ تجارت کرتے رہے اور بیت المال سے آپ نے کوئی وظیفہ نہ لیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکرام نے عرض کی کہ آپ جو تجارت کرتے ہیں وہ وقت بھی امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے تو آپ وہ وقت بھی ریا کو دیں مملکت کو دیں پھر آپ کا وظیفہ مقرر ہوا تو آپ نے فرمایا صرف اتنا وظیفہ مقرر کرو کہ جو میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو کہا گیا کس طرح مقرر کریں تو آپ نے فرمایا جو ایک مزدور جس طرح گزارا کرتا ہے اتنا میرے لیے مقرر کرو سردی کے لیے ایک جوڑا اور گرمی کے لیے ایک جوڑا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی کنیز جا رہی تھی تو کسی نے کہا کہ یہ حضرت عمر کی کنیز ہے تو آپ نے سن کے کہا کہ یہ عمر کی کنیز نہیں ہے یہ میری کنیز نہیں ہے مجھے جو وظیفہ ملتا ہے اس میں کنیز لینے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے حضرت حفصہ آپ کے پاس آئیں پر حضرت حفصہ کو صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم حضرت عمر سے کہیں کہ وظیفہ بڑھا لیں لیکن جو انہوں نے وظیفہ مقرر کیا ہے اس میں گھر والوں کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے تو آپ ان کی بیٹی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں تو آپ ان سے عرض کریں یا آپ کی بات سے ناراض نہیں ہوں گے تو حضرت حفصہ گئیں اور عرض کی کہ ابا جان جو آپ نے اپنے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے یہ بہت کم ہے آپ کی ضروریات بہت زیادہ ہیں جب آپ کاروبار کرتے تھے تو لاکھوں کماتے تھے اور آپ نے خلافت کی وجہ سے کاروبار چھوڑ دیا تو ایک مزدور سے بھی کم آپ وظیفہ لیتے ہیں تو آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں تو آپ انتہائی جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم مجھے ایسا مشورہ دو گے تو حضرت حفصہ نے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے صحابہ چران نے کہا تھا میں آپ سے معافی مانگتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ نے فرمایا آئندہ مجھے ایسی بات نہ کہنا حضرت اتبا بن فرقد نے آپ سے عرض کی کہ جب سے خلیفہ بنے نہ آپ رات کو سوتے ہیں نہ دن کو سوتے ہیں آپ کافی کمزور ہو گئے ہیں تو آپ اپنی غذا کو اچھا کر لیں تو آپ نے ایک آہ بھری اور کا افسوس چند دن کی زندگی میں اچھی غذا سے فائدہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اون کا لباس پہنتے اس پر ہی پیون لگے ہوتے جب آپ سفر کرتے اور ہر سال آپ حج کا سفر فرماتے اور حج کے سفر میں ہر گورنر کو یہ آرڈر تھا کہ جب حج کا موسم آئے تو وہ حج کے لیے آئے اور ہر ملک میں ہر صوبے میں یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ جس کو کوئی گورنر کے خلاف شکایت ہے وہ حج میں آ جائے عمر ان کی شکایت سنے گا پھر آپ دوران حج میں ان گورنروں کی بھی کانفرنس کرتے ان سے بھی میٹنگ کرتے اور لوگوں کی جو شکایات ہیں وہ بھی سنتے اور پھر آپ احکام بھی جاری فرماتے تو یہ جو سفر تھا آپ کا کہ دیکھنے میں تو حج تھا لیکن حقیقت یہ تھا کہ یہ سفر بھی خلافت کے لیے تھا اور خلافت کے امور کے لیے تھا لیکن اس کے باوجود اس سفر میں نہ آپ نے اپنے ساتھ لشکر رکھا نہ خدام رکھے صرف ایک خادم آپ اپنے ساتھ رکھتے اور ایک اونٹنی ہوتی اور وہ بھی اس طرح کے باری باری سوار ہوتے کبھی خادم اونٹنی پہ بیٹھتا کبھی آپ نہ کوئی خیمہ تھا آپ کے ساتھ اور نہ ہی تکیا اس سفر کے دوران یہ ہوتا کہ جہاں آرام کرنے کا موقع آتا تو کسی درخت کے سائے کے نیچے ہاتھ کا تکیا بنا کر آپ آرام فرما لیتے ہیں جب بیت المقدس کی فتح کا موقع آیا تو خادم کے ساتھ گئے ایک اڈنی لی اور معاملہ یہ تھا کہ جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو آپ کے پورا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا اور جو باری تھی وہ خادم کی تھی وہ اونٹی پر بیٹھا تھا اور آپ رسی پکڑ کر چل رہے تھے جب عیسائیوں نے دیکھا اس وقت یہ عقل کہہ رہی تھی کہ مسلمانوں کی امیر کو بڑی شان و شوقت سے آنا چاہیے اور بعض مسلمانوں نے آپ سے یہ کہا بھی تو آپ نے فرمایا عمر کو عزت اسلام نے دی ہے اور عمر کے لیے یہ عزت کافی ہے جب آپ وہاں پہنچے تو پادریوں نے جواب کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ آسمانی کتابوں میں ہماری کتابوں میں انہی کا ذکر تھا اور یہ لکھا تھا کہ جو بیت المقدس فتح کرے گا خادم اٹھنی پر ہوگا اور وہ لگام پکڑ کے چلا رہا ہوگا آپ نے کبھی بیت المال سے قرضہ نہ لیا ایک دفعہ آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو آپ نے خزانچی کو بلایا آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ رقم جو ہے چاہیے بطور قرض تو خزانچی کی تربیت دیکھیں اس نے کہا امیر المومنین واپس کب کریں گے مجھے تاریخ بتا دیں تو آپ نے تاریخ بتا دی اب جب وہ تاریخ آنے لگی تو چند دن پہلے اس خزانچی نے کہا حضرت آپ نے جو قرضہ لیا تھا اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے کوشش کیجیے گا وقت کے اندر قرضہ دیتے دیں واپس تو آپ نے فرمایا فکر مت کرو انشاءاللہ وہ وقت پورا ہونے سے پہلے عمر قرضہ ادا کر دے گا یہ سرکاری خزانے اور بیت المال کی حفاظت کا یہ عالم تھا آپ لوگوں سے فرماتے یہ مال تمہارا ہے میرا اس مال میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا یتیم کے مال میں متولی کا ہوتا ہے میں اگر دولت مند ہوں گا تو تم سے کچھ نہ لوں گا اور مجھے ضرورت ہوگی تو ایک عام مزدور سے بھی کم میں اپنا وظیفہ لوں گا حجازت مقدس میں قہد ایک سال پڑ گیا ایسی گرمی تھی کہ گرمی کی شدت سے پہاڑ پھٹ گئے قحت سالی تھی اس قہد سالی میں حضرت عمر رو پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیوں کے دور حکومت میں ایک صحابی اس قہد کی کیفیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے روز اقدس پر تو قبر انور پر روز اقدس پر حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ امت قہد میں مبتلا ہے کرم فرمائیے پھر آپ کو نیند آ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور آپ نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا مزید احتیاط کرے معاملات میں تم پر ضرور بارش ہوگی تو جب انہوں نے یہ خبر حضرت عمر کو دی تو حضرت عمر خوش بھی ہوئے اور آپ کا غم بھی دور ہوا کہ اب بارشیں ہوں گی اور واقعی اس کے بعد بارشیں ہوئی ہیں اور قحط سالی دور ہو گئی لیکن جو حضور کا یہ فرمان تھا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا معاملات میں مزید احتیاط کرے تو آپ رو پڑے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے عرض کی اے مالک میں تو اپنے طور پر احتیاط کرتا ہوں پھر بھی اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف فرما تو یہ جو قحط سالی کی کیفیت تھی ضمن یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں قط سالی کیفیت تھی تو صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور حضور کی نظر کرم سے اور حضور کی دعا کے صدقے میں اللہ نے بارشیں عطا فرمائیں تو یہ صحابہ کرم کا عقیدہ رہا ہے کہ رحمت کے حصول کے لیے وہ سرکار کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تو جب یہ قط سالی کیفیت تھی تو آپ نے اپنی خوراک بڑی محدود کر دی گوشت گھی شہد سے آپ پرہیز کرتے اور کہتے ہیں کہ جب لوگ بھوکے ہیں تو امیر علم کیسے کھا سکتا ہے آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا کہ وہ تربوز کھا رہا ہے تو آپ نے فرمایا امت بھوکی ہے اور تم پھل کھا رہے ہو اپنے ایک بیٹے کو آپ نے گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے سخت ڈانٹا اور آپ نے اپنے گھر والوں پر پابندی لگا دی کہ جب تک قہد سالی کی کیفیت ہے گھر کا کوئی فرد نہ پھل کھائے گا نہ گوشت کھائے گا نہ شہد نہ گھی نہ پنیر حضرت حفصہ جو آپ کی بیٹی ہیں اور حضرت عبداللہ جو آپ کے بیٹے ہیں دونوں حاضر ہوئے عرض کی یا امیر المنی کہ جو آپ اتنا اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں کہ رات کو بھی سوتے نہیں ہیں دن کو بھی نہیں سوتے اس سے آپ کی صحت متاثر ہوگی تو آپ نے پڑھا میں کیا کروں رات کو اگر سو جاؤں اور عبادت نہ کروں تو قیامت میں کیا مو دکھاؤں گا اور دن میں سو جاؤں تو لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے تو عرض کی کہ اتنا زیادہ آپ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں تو آپ نے فرمایا جن کے ساتھ مجھے جنت میں رہنا ہے یعنی حضور صدیق اکبر کے ساتھ مجھے جنت میں رہنا ہے میں ان کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کے اس پیریڈ میں آپ دستخان لگاتے اور اس دستخان پر دس ہزار افراد تقریباً کھانا کھاتے تو وہ کھانا کیا ہوتا وہ جو کھانا ہوتا یعنی اس کا سریج بناتے اور سالن میں روٹیوں کا چورا ملایا جاتا آٹے کی بوریوں کو اٹھانا روٹی کی بوریوں کو اٹھانا روٹیوں کو توڑنا سالن میں ملانا اب مزدوروں کی طرح کام کرتے اور چالیس ہزار افراد کو گھروں میں جا کر کھانا سپلائی کرتے تو جو مزدور کھانا پہنچا رہے تھے ان کے ساتھ آپ بھی پہنچاتے اور یہ اناج کی بوریاں کندھوں پر اس طرح اٹھائیں کہ آپ کے کندھے زخمی ہو گئے تو خادموں نے کہا کہ آپ یہ نہ اٹھائیں تو آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو کیا قیامت کے دن کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے آپ مریض کی عادت کرتے ذرا سوچیں کہ مدین شریف میں کتنے مریض ہوتے ہوں گے یعنی پورا شہر اور اور شہر کے آس پاس جہاں کوئی مریض ہوتا اس کی عادت کے لیے جاتے کسی کا انتقال ہوتا تو اسے غسل دیتے اسے کفن پہناتے دفن کرتے نماز جنازہ کسی نے کہا کوئی دوسرے ملک سے کاشد آیا تو آپ نے کہا کہ تم جاؤ اور یہ خط میرا پہنچاؤ اور پھر جواب لے کر آنا اس نے کہا حضرت جب میں مدینے پہنچ جاؤں واپس تو آپ کے در دولت پر کس وقت حاضر ہوں صبح آؤں شام کو آؤں دوپہر کو آؤں آپ نے فرمایا یہ مملکت کا معاملہ ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے دن رات جب تمہارا جی چاہے جب تم آؤ میرے در پر آ جاؤ میں تمہیں جواب ضرور دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ سیرت ہمارے موضوع کو واضح کر رہی ہے کہ موضوع یہ ہے کہ دشمنان اسلام کیوں کاپتے تھے کیوں تھر تھراتے تھے حضرت عمر سے بات بالکل واضح ہے کہ جو لیڈر اللہ کا خوف رکھتا ہو اور جس کے دل میں عشق رسول ہو جسے یہ فکر ہو کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا رسول اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا جس سے یہ فکر نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے بلکہ جس سے یہ فکر ہو کہ اگر مجھ سے کوتاہی ہوئی تو کل روزی قیامت میں اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوں گا تو جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا روب و دبدبا ساری مخلوق پر عطا فرماتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ خوف کا کیا عالم تھا کہ آپ اتنی عاجزی فرماتے یعنی خوف خدا اور آپ کا دل غرور تکبر سے پاک تھا آپ بھرے مجمے میں کہتے کہ مجھے عزت اسلام نے دی ہے عمر تو وہ عمر ہے کہ جو اپنے والد کے اونٹ چراتا تھا تو اونٹ کابو میں نہ آتے تھے روز باپ کی ڈانٹ اور مار کھاتا تھا لیکن آج لاکھوں میل کی سلطنت جو کابو میں ہے یہ اسلام کی برکتیں اور کیسا کابو میں کہ کسی کی ضرورت نہ تھی کہ آپ کے حکم کو نہ مانے بھرے مجمع میں کوئی آپ کو ٹوک دیتا اگر اصلاح کی بات کرتا تو آپ فوراً قبول کر لیتے ایک شخص تھا اس نے آپ کو بھرے مجمع میں کہا اے عمر اللہ سے ڈر تو آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ مجھے تج سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما اس طرح جس کے دل میں خوف خدا ہو جو اللہ سے اتنا ڈرتا ہو کہ رونے کی کثرت کی وجہ سے چہرے پر آپ کی لکیریں بن گئیں اور کبھی تنکا اٹھاتے ہو کہتے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا کبھی دنبے کو دیکھتے تو کہتے کاش میں دمبا ہوتا کس بات کا خوف تھا میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا میرے ناما اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا کہ گنا ہوگا اس بات کا خوف جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا تو اللہ نے انہیں حکومت کیسی دی کہ آپ نے نیل کو خط لکھا اور وہ دریائے نیل جو بند ہو چکا تھا بہنا آپ نے اس سے فرمایا من عبد اللہ یہ مارا امیر علم و نیل اخلی مصر اما بعد فہین کن تن تجری من کئی بالک فلاح تجری آپ نے فرمایا اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے نیل کے نام خط اور کہا یہ رخ ڈال دو ریا نیل میں اور کہا یہ نیل سن اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں وہ کان اللہ یو اللَّهَ اَن <يُجْرِيَك> اور اگر تجھے اللہ بہاتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تجھے بہا دے یہ خط جیسے ہی ڈالا گیا تو نیل جوش میں آ گیا زمین کو جب زلزل آیا اپنے زمین سے کا زمین کھیل جا کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا اور پھر دوسرے دن خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا ماںٰ ماں اسرا ماں آدس تم یہ کیا ہو گیا کیوں زلزل آیا مدینے میں لگن عادت لا اسا کی اگر آئندہ مدینے میں زلزل آیا تو عمر مدینہ چھوڑ دے گا اے لوگوں اپنی اصلاح کرو یعنی زمین پر زلزل آیا تو زمین کو تو روک دیا لیکن دوسرے دن لوگوں کو ایسا درس دیا کہ لوگ رو پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک بڑھیا نے کہا کہ میرا تیل زمین پر گر گیا آپ اس زمین سے کہیں گے کہ تیل مجھے واپس کرے تو آپ نے ایک رقع لکھ کر زمین پر رکھ دیا پوچھا گیا کہ پھر کیا ہوا جب تیل اس زمین نے باہر پھینک دیا اور چشمے کی طرح تیل جو بہنے لگا بڑھیا کو تیل حاصل ہو گیا تو پوچھا گیا آپ نے لکھا کیا تھا تو آپ نے فرمایا میں نے لکھا تھا زمین بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تجھ میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا لیکن امت مسلمہ کی حالت دیکھیں نماز نہ پڑھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ باللہ اللہ میں حج اور عمرے کے سفر میں بھی لوگ پلین میں ہوں یا بس میں ہوں نمازوں کی پرواہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے تب تک یہ دنیا ہماری رہی کی محمد سے وفا تو, نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے اللہ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں تو مصطفیٰ کریم کی گلی میں اپنا بستر لگانا ہے یعنی ہمارے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات ہے حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے بتائیے گناہ کر کے ہمیں کیا ملا جب تک رسول اللہ کا دامن ہمارے پاس تھا کہ گردش زمانہ ہمارے پاؤں چومتی تھی لیکن جب سے دامن مصطفیٰ سے محروم ہوئے زلیل و خوار ہو گئے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ ان کے جو غلام خلق کے پیشوا ہوئے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں متنو پیارے بھائیوں آئیے ہم اپنی اصلاح کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ اور فکر کو اپنائے بس آخر میں بات ارض کروں گا کہ سفر حج میں اگر آپ نے سفر حج کیا ہو اور آپ میں سے جو حج پر گئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے اور ان کا دل اس بات کو مانے گا کہ جتنی سفر حج میں تکلیف زیادہ آتی ہے اتنا ہی سرور زیادہ نصیب ہوتا ہے گھر کا آرام گھر کا کھانا سب چھوٹ جاتا ہے مینا عرفات مستطلفہ میں تکلیفیں ہوتی ہیں سونے میں تکلیف ہوتی ہے کھانے میں تکلیف ہوتی ہے وضو میں تکلیف ہوتی ہے لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود جو سرور آتا ہے جو لطف آتا ہے جو بھی حاجین عرفات مینا مستطلفہ کا ذکر سنتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں دل سے دعا نکلتی ہے اللہ پھر حاضری نصیب فرما تو سوال یہ ہے کہ گھر کے آرام میں وہ سکون نہیں جو منا ارفات مزدلیفہ کی تکلیفوں میں سکون ہے تو وجہ ظاہر ہے کہ حاجی اللہ کے لیے گیا ہوتا ہے حاجی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے حاجی اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے جب وہ اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے تو تکلیفیں بھی راحت بن جاتی ہیں اور یہی اگر حج کرنے والا اس سے عبرت حاصل کر لے اور اس کا حج حج مبرور ہو کہ انسان کی سوچ بدل جائے اور ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں یقین جانیے جہاں ہوں گے جس حال میں ہوں گے چین ہی چین ہوگا اور سکون ہی سکون ہوگا اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو چاہے پوری دنیا کے بادشاہ ہوں سکون چین اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا مجھے بتائیے ایک طرف بائیس ہزار یزیدیوں کا لشکر تھا اور وہ عیش و عشرت کے ساتھ تھے کھا رہے تھے پی رہے تھے یاشیاں کر رہے تھے اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ پچاس جنازوں کو اپنے ہاتھوں سے رکھ کر ان میتوں کو اٹھا اٹھا کے رکھ کر اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ رہے تھے اور پیچھے خواتین تھیں بچے تھے اور سامنے درندے تھے ان درندوں سے کوئی خیر کی امید نہ تھی اور ان پچاس میتوں میں پچاس جنازوں میں علی ازہ کا جنازہ بھی تھا علی اکبر کا بھی تھا یعنی بیٹوں کا جنازہ بیٹوں کے جنازے بھائیوں کے جنازے بھتیجوں کے جنازے بھانجوں کے جنازے ذرا سوچیں ایک اگر گھر میں جنازہ ہو تو آدمی بستر سے اٹھ نہیں سکتا اپنے سوفے سے اٹھ نہیں پاتا غم سے نڈھال ہو جاتا ہے اچانک جوان بیٹے کی موت ہو جائے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہاں تو جنازوں کی لائنیں لگی تھیں لیکن جب آپ شہید ہونے کے لیے جانے لگے تو آپ کے چہرے پر جو اطمینان تھا جو سکون تھا اس سکون کو دیکھ کر یزید ہی پریشان ہو گئے یہ ایش و عشرت کے باوجود سکون سے معروم تھے جو فلسفہ کربلا ہے واقع کربلا کا جو فلسفہ ہے وہ بھی یہی درس دیتا ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے جس حال میں ہے اگر اللہ راضی ہے تو اسے سکون اور سرور نصیب ہوگا اور جو اللہ کا نافرمان فرمان ہے چاہے کتنے ہی دولت کے انبار ہوں نہ اس کے اس کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے نہ اس کے دل پہ سکون ہوتا ہے آئیے اس گندی زندگی سے توبہ کریں آئیے قرآن کی طرف آ جائیں آئیے اپنے قلوب ہم نور قرآن سے روشن کریں کیا ہم پورے ہفتے میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اللہ کی محبت میں نہیں نکال سکتے قرآن کی محبت میں نہیں نکال سکتے جمعے کے دن رات ساڑھے نو سے گیارہ بجے تک وقت بھی مناسب ہے جگہ بھی مناسب ہے باہر شریعت مسجد میں لیکن بس دعا کریں اللہ ہمیں قرآن پاک کی محبت عطا فرما تو کیا ہم قرآن پاک کی محبت میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی ہفتے میں نہیں نکال سکتے کتنے خوش نصیب ہیں الحمد للہ فجر کی نماز کے بعد خوشگوار زندگی پروگرام میں آتے ہیں روزانہ روزانہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ قرآن سنتے ہیں اور اس میں بعض تو خوش نصیب وہ ہیں جو الحمدللہ پچھلے سال بھی آئے تھے لیکن اس سال بھی قرآن کی محبت میں جمع ہے اگر آپ روز آ سکتے ہیں تو سبحان اللہ فجر کی نماز کے بعد پونے سات بجے سے لے کر صبح سوا آٹھ تک صبح پونے سات سے سوا آٹھ تک باہر شریعت مسجد میں خوشگوار زندگی پروگرام ہوتا ہے روز نہیں آ سکتے تو اتوار کو صبح آ جائیں یہ پروگرام صرف چار مہینے جاری رہے گا وقت گزر جائے گا خوش نصیب اپنی نیند کو قربان کر کے قرآن کے نور سے منور ہوتے جائیں گے اور پھر قرآن کے نور سے ان کی زندگیاں خوشگوار ہوں گی تو آئیے آج کی اس مبارک نشست میں کہ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہوا اور جب صالحین کا ذکر ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آئیے اب ہم نیت کریں کہ اللہ اب ہماری زندگی قرآن سمجھنے میں صرف ہوگی ہم قرآن پاک سمجھیں گے قرآن پر عمل کریں گے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں گے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے ایک گندی بیکار زندگی سے ہم توبہ کریں گے اور ایسی شاندار زندگی گزاریں گے کہ جب ہماری روح قبض ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو جب ہماری روح بدن سے نکلے تو وہ کرم ہو جو کرم صدی کے اکبر پر ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں یا رات یتم مرد یا اے نفس سے مطمئنہ چل اپنے رب سے ملاقات کے لیے واپس پلٹ جا تو اپنے رب سے اس حال میں مل کے تیرا رب تج سے راضی ہو تو اپنے رب سے راضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اللہ فرماتا ہے کہ اے پاکی زارو میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا صدیق اکبر رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے یہ آیت پڑیں گے اور اسے بشارت دی جائے گی کہ رب کے دربار میں جا رب تجھ سے راضی ہو تو اپنے رب سے راضی تو پھر تو روح نکلنے کا بھی سرور آئے گا اور اس کے لیے موت تو وہ تحفہ ہوگی تو جب صدیق اکبر نے یہ تمنا کی کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص تو آپ نے فرمایا صدیق جب تمہارا وقت اخیر آئے گا تو فرشتے تمہیں یہی آیت پڑھ کے سنائیں گے اللہ تعالی ہمیں پاکی زندگی عطا فرمائے اور اس قلیل بے وفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے ہم سب کو طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے دشمنان اسلام حضرت عمر سے کانپتے تھے اس لیے کہ حضرت عمر کے دل میں اللہ کا خوف تھا اگر آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے